چودہ سو اکتالیس ہجری سفر کی ساتوی تاریخ ہے شیخ ابو مصعب صورف اللہ وسرہ کی کتاب دعوت الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل کے چوتھے نقطے میں شروع ہونے کو ہے چوتھے نقطے کا عنوان ہے نشو المالکی وضوالحا ممالک کا وجود میں آنا اور اس کا عروج و زوال و نوریت ابن خلدون فقیام الحضارات تہذیبوں کے قیام اور عروج و زوال کے سلسلے میں علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا نظریہ اور مشہور انگریز معرخ ارنالڈ ٹوئم بی ان کا تہذیبوں کے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کی طرف منتقلی کے سلسلے میں نظریہ ابو مصعب سوری فرماتے ہیں تاریخی تحقیقات اور مختلف مقامات میں آثار قدیمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری تہذیبیں اور بہت سارے ممالک جن کا شمار بھی مشکل ہے یہاں اور وہاں قائم ہوئی مختلف تہذیبیں یہاں اور وہاں قائم ہوئی ہیں قائم ہونے کے بعد عروج و زوال کا سلسلہ بھی چلا ہے المجہول امنہ اکثر من المعروف اور ان تہذیبوں کے سلسلے میں جن کی معلومات ہمیں ہیں ان کی تعداد نامعلوم تہذیبوں سے کم ہے یعنی جو تہذیبیں نامعلوم ہیں وہ زیادہ ہیں اور ہمیں جو کچھ تھوڑی بہت معلومات اس زمانے میں حاصل ہو رہی ہیں وہ دور حاضر میں مختلف مقامات کی کھدائی سے جس کے نتیجے میں مختلف تہذیبوں کے آثار وغیرہ ملے ہیں جیسے کہ موہنج داڑوں کی تہذیب ہے اور اسی طرح قدیم ادبی کتابوں اور لوگ کہانیوں سے افسانوں سے بعض معلومات ملتی ہیں نیز بعض مقدس کتابوں سے بھی بعض ممالک اور بعض تہذیبوں کے سلسلے میں معلومات وغیرہ حاصل ہوتی ہیں استاد ابو مصعب سوری فک اللہ واسر فرماتے ہیں کہ بعض ممالک تو اتنے بڑے تھے کہ آج کل کے براعظموں کی طرح وسیع و عارض اور بہت ہی زیادہ بڑے تھے پھر ان ممالک میں کمزوری آئی اور آہستہ آہستہ یہ ممالک فنا ہو گئے ان سے جو طاقتور ممالک تھے انہوں نے ان ممالک کو ہڑپ کر لیا جس کے نتیجے میں وہ بر اعظم جیسے اتنے بڑے اور عظیم ممالک تحلیل ہو گئے اور چھوٹے اور بڑے ممالک وجود میں آئے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ ان ممالک کے عروج زوال کے سلسلے میں تہذیبوں کے قیام استحکام اور پھر ان کے زوال کے سلسلے میں اپنی کتاب تاریخ ابن خلدون میں اسباب وغیرہ بیان فرماتے ہیں اور یہ تہذیبیں کس طرح وجود میں آتی ہیں کیسے ترقی کرتی ہیں اور عروج ان کو حاصل ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں اس سلسلے میں انہوں نے بہت قیمتی تبصرہ فرمایا ہے استاذ محترم یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ علامہ ابن خلدن رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون میں ممالک اور تہذیبوں کے قیام اور عروج و زوال کو انسان کی زندگی سے تشبی دی ہے یعنی جیسے انسان پیدا ہوتا ہے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور آخر مر جاتا ہے تہذیبوں اور ممالک کے عروج و زوال کا قصہ بھی کچھ اسی طرح ہے ویز در ان فهم منطق تاریخی و سیاقه في ذلك يهمنا جدا في فهم فی فہمی اسبابی و مراحلی قیام نظام و سراط تاریخی بین المالک و الحدارت هذا يساعدنا على فهم اسباب نحبتی و في تاريخ تاریخ المسلمین مب و استاد محترم یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ تاریخ کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنا یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ تاریخی اتار چڑھاؤ کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ کسی بھی نظام کے قیام استحکام اور عروج و زوال کو سمجھ پائیں گے کہ کس طرح یہ ممالک قائم ہوتے تھے ترقی کرتے تھے اور پھر زوال کی طرف ان کا سفر شروع ہو جاتا تھا جب ہم اس نقطے کو سمجھیں گے کہ تاریخی اتار چڑھاؤ کس طرح ہوتا ہے تو ہمیں مسلمانوں کی تاریخ مسلمانوں کے ماضی اور حاضر کی ترقی تنزلی اور عروج و زوال کا علم بھی ہو جائے گا کہ کس وقت مسلمان ترقی کرتے رہے اور کس وقت مسلمان تنزلی کا شکار ہوئے اور کس وقت مسلمان عروج کی طرف سفر کرتے رہے اور کس وقت مسلمانوں نے زوال کی طرف سفر شروع کیا اور آخر ہم دلائل کے ذریعے اس بات تک پہنچیں گے کہ اس زمانے میں جو مغربی تہذیب اور ثقافت ہے جس کی قیادت اب امریکہ نامی شیطان کے ہاتھ میں ہے یہ بھی آخر کار زوال پذیر ہونے کو ہے کل من فان دنیا کی ہر چیز زوال پذیر ہے اور جب امریکہ کی تہذیب و ترقی زوال پذیر ہوگی اور سفے ہستی سے مٹ جائے گی تو اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی تہذیب و ثقافت دوبارہ سے وجود میں آئے گی اور اسلام کا سورج دوبارہ طلوع ہوگا بیذن اللہ اس بات کو جب ہم سمجھیں گے میرے بھائیوں کہ امریکہ کی تھانے داری ختم ہونے والی ہے اور مسلمانوں کی صدی اور مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا زمانہ شروع ہونے والا ہے اس سے ہمارے دلوں میں ایک امید پیدا ہوتی ہے کام کرنے کی امید پیدا ہوتی ہے محنت کرنے کی امید پیدا ہوتی ہے حرکت کرنے کی امید پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور جد و کرنی چاہیے امام ابن خلدون رحمہ اللہ کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے یو لدائیفن مرمی عل العدی لاست و حراکن ولا سائن جب پیدا ہوتا ہے تو زمین پر گرا پڑا ہوتا ہے خود نہ ہی ہل سکتا ہے نہ ہی کوئی کام کر سکتا ہے اپنی تمام ضروریات میں وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے پھر یہ بچہ جو ہے آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے گھٹنوں کے بل چلنے لگتا ہے پھر قدموں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے لڑکڑا کر گرتا ہے اور گر کر پھر چلتا ہے چل کر گرتا ہے اس طرح گرتے پڑتے یہ بچہ جو ہے چلنا سیکھتا ہے پھر بچپن سے لڑک پن کھیل کود میں وقت گزارتا ہے تم مشاب بن جل دن بلعود پھر یہ مضبوط جوان بنتا ہے فرجلا الن تام المداری کی پھر اس کے احساسات اور طاقت دونوں مکمل ہو جاتے ہیں فعداما بلغل ارب عین بلغا اشدہ ضرور و تقو البدنی ولاقلی پھر جب چالیس سال کا ہو جاتا ہے یہ انسان تو اس کی عقل بھی مکمل ہو جاتی ہے اور بدنی اور عقلی اعتبار سے یہ اعلی درجے تک پہنچ جاتا ہے یہ ہے عروج کا سفر ثم یبدا و تراج وفی کیف تل ثم فیق تہلو سما یوسم شیخن, شیخن پھر تنزلی اور زوال کا سفر شروع ہوتا ہے عقلی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے کمزور ہوتا جاتا ہے آدھی عمر کو پہنچتا ہے پھر بوڑھا ہو جاتا ہے پھر شیخ فانی ہو جاتا ہے بالکل یعنی کسی کام کا نہیں رہتا جیسے کہ اللہ جل جلالہ سورہ سور نحل کی آیت نمبر ستر میں فرماتے ہیں واللہ خلقکم کا یتوفاکم اللہ نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے پھر تمہیں موت دے گا ومن اردل میور اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو کہ انتہائی بدتر عمر تک پہنچائے جاتے ہیں یعنی انتہائی کمزور اور انتہائی خراب عمر تک وہ پہنچائے جاتے ہیں لکھ بعد علم شع بہت کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جاننے کے لیے یعنی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا سمجھدار پروفیسر ہے لیکن عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بہت ساری باتیں بھول جاتا ہے وہاں کا دا یشیب الشارو وہ رق العزم وین ہنورو وہ رسول الملکل موتی تودین میرے بھائیو اس طرح بال میں سفیدی اتراتی ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں پیٹھ جھک جاتی ہے اور یہ سب کے سب موت کے فرشتے کی طرف سے پیغامات ہے کہ جانے کی تیاری کر لو تم میں یسیر و اعلی فلاف ہی پھر دو قدموں کے بجائے تین یعنی دو قدموں کے ساتھ لاٹھی کے سہارے سے چلنے لگتا ہے اور کبھی کبھار تو کمزوری اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے بل پر چلنے لگتا ہے تم تر حفیظ اردن کبھی کل موت پھر بستر مرک پر پڑا رہتا ہے خود نہ ہل سکتا ہے نہ کوئی کام کر سکتا ہے حتا کہ موت اسے آ لیتی ہے فیاد من حف اتا تو جہاں سے آیا تھا وہاں چلا جاتا ہے ونس اللہ حسن الختام اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انجام بخیر فرمائے میرے بھائیوں علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کا یہ جو نظریہ ہے اس نظریے کو اگر آپ عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس زمانے کے ممالک کو دیکھیں کہ یہ کس طرح وجود میں آتے ہیں اور کس طرح عروج کا سفر کرتے ہیں اور ایک حد تک جا کر ان کا سفر مکمل ہو جاتا ہے پھر یہ مرجھانے لگتے ہیں کمزور ہونے لگتے ہیں آخر طاقت جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے ان ممالک کی میراث کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں زمینوں کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے ممالک اور بڑی بڑی سلطنتیں جو کہ کسی وقت خوف اور دہشت کی علامت تھی وہ آپس میں ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں اور جس طرح انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں اور کم ہوتی ہیں جیسے بعض انسان اندرونی اسباب کی وجہ سے مرتے ہیں اور بعض انسان خارجی بیرونی اسباب کی وجہ سے مرتے ہیں اسی طرح ان ممالک کا بھی حال ہوتا ہے اکثر ان میں داخلی اسباب خارجی اسباب یا دونوں مل جل کر ان ممالک کے خاتمے کا سبب بن جاتے ہیں بعض ممالک جو ہیں ہزار ہزار سال تک بھی قائم رہے ہیں جیسے کہ مغلوں کی حکومت ہندوستان پر تھی ہزار سال تقریباً ان کی حکومت رہی ہے اور سینکڑوں سال بھی بعض ممالک کا سورج چمکتا رہا ہے اور بعض ممالک جو ہیں وہ مہینوں اور ہفتوں میں بھی ختم ہوئے ہیں وسد اللہ العویم یقینا اللہ تعالی نے سچ کہا ہے سورہ عال عمران کی آیت نمبر چھبیس ہے قل اللہ مالک الملکی تو ات الملک, الملک منتشا و تنظیم الملک منتشا من وہ تو عز منتشا وہ تو دل منتشا بے عدی کل خیر ان ان کہہ دیجئے آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم مالک کل ملک اے اللہ اے حاکمیت کے مالک تو تل ملک کا منتشا جسے چاہتا ہے تو حاکمیت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر ڈالتا ہے بی عدی خیرو خیر تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے ان نقال کلش ان قدیر یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے یہ ذلت و عزت کا سفر یہ غلبہ اور مغلوبیت کا سفر یہ ازل سے ابد تک جاری ہے اور جاری رہے گا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دین اور اپنی مسلمان قوم کی ترقی کے لیے کوششیں کریں اور نا امید نہ ہو مایوس نہ ہو اگلے سبق میں انشاءاللہ اللہ ہم علامہ ابن خلدون الرحم اللہ کی ایک بہت ہی اہم بات اور نقطے کی طرف اشارہ کریں گے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے وصلی اللہ تعالی علیہ خیری خلقی محمد و صحبی اجمائین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ